آج انشاءاللہ شاء اللہ از وجن ساتویں پاری کے دوسرے رقو اور سورت الماعدہ کے بارہویں رقو سے آغاز ہوگا آج درس کی ابتدا سورت الماعیدہ کی آیت نمبر 87 سے ہوگا انشاءاللہ اللہ اللہ رب العالمین کا کرم ہے اسی کا فضل ہے اور اسی کی رحمت ہے کہ ہم آج اس کمزور بندے قرآن پاک کی محبت میں الفت میں یہاں پر جمع ہوئے جس رب از وجل نے قرآن پاک کی محبت میں یہاں جمع ہونے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی اسی رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ قرآن کے صدقے میں ہمارے ظاہر اور باطن کو منور فرمائے اور ہمارا یہاں پر آنا ایسا مقبول ہو جائے کہ دونوں جہاں میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے یا اوہ الذین آمن اے ایمان والوں لا ما احل اللہ لکم جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال فرمائی ان پاکیزہ چیزوں کو تم حرام قرار نہ دو ولا دو اور حد سے نہ بڑھوشب المعتین بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اس آیت کریمہ میں ایمان والوں کو یہ حکم دیا گیا کہ کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو اور کسی چیز کو اپنی طرف سے حرام قرار دینا وہ حد سے تجاوز کر جانا ہے کسی چیز کو حرام قرار دینے کا اختیار اللہ کو ہے اللہ کے رسول کو ہے اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے چاہیے کہ جو بعض اوقات جائز کاموں کو اپنی طرف سے ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں تو یہ قاعدہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھیں کہ جب بھی کسی چیز کو کوئی ناجائز قرار دے گا تو ناجائز کی دلیل کا ہونا ضروری ہے حرام قرار دے تو حرام کی دلیل ہو ناپاک قرار دے تو ناپاک کی دلیل ہو لیکن یہاں پر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ جب وہ بیٹھ کر بحث میں مبتلا ہو جاتے ہیں ایک شخص کسی چیز کو جائز کہہ رہا ہوتا ہے دوسرا ناجائز تو جو ناجائز کہنے والا ہوتا ہے وہ جائز کہنے والے سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو تم ثابت کرو حالانکہ جائز چیز کا ثبوت نہیں ہوتا قاعدہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ناجائز قرار دیا وہ ناجائز ہے اس کے علاوہ تمام چیزیں جائز ہیں جو اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے اس کے علاوہ ہر چیز حلال ہے اسی طرح ناپاک اور پاک کا مسئلہ ہے جب آپ یہ بات سمجھ گئے اف ذرا غور کریں کوئی شخص بے وضو درود و سلام پڑھ رہا ہے کوئی شخص باوجو درود و سلام پڑھ رہا ہے کوئی شخص چلتے پھرتے درود و سلام پڑھ رہا ہے کوئی بیٹھ کر پڑھ رہا ہے کوئی کھڑے ہو کر با ادب پڑھ رہا ہے تو یہ تمام مختلف حالتیں ہیں اور تمام حالتیں جائز ہیں ان میں سے کوئی بھی حرام نہیں ہے ناجائز نہیں ہے اب اگر کوئی شخص ان میں سے کسی حالت کو حرام کہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اس ناجائز کہنے والا اس کا ثبوت پیش کرے کہ قرآن میں کہاں منع کیا گیا یا رسول اللہ نے کہاں منع کیا یا ایو الذین آ منو علیہ وسلیم تسلیما اے ایمان والوں اس نبی پر خوب درود و سلام پیش کرو اب قرآن پاک نے یہ تو بیان نہیں کیا کہ بیٹھ کر ہی پڑھنا ہے کھڑے ہو کر پڑھو گے تو گناہ ہو جائے گا تو کھڑے ہو کر بھی درود و سلام پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں باوضو بھی پڑھ سکتے ہیں بےوضو بھی پڑھ سکتے ہیں مگر جتنی تعظیم اور جتنا ادب زیادہ ہوگا اتنا ثواب زیادہ ملے گا اگر کوئی وضو کر کے کھڑے ہو کر آنکھیں بند کر کے با نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزائے کا تصور باندھ کر درود و سلام عشق و محبت کے ساتھ پڑھے گا تو بسا اوقات ایک درود ایسا مقبول ہو جاتا ہے کہ وہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے تو جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنا زیادہ ثواب ملے گی یادین آمن لاتو تو ماں کم اے ایمان والوں جو چیزیں اللہ نے حلال قرار دیں اپنی طرف سے ان پاکیزہ چیزوں کو حرام قرار نہ دو اور اپنی طرف سے کسی چیز کو حرام قرار دینا یہ حد سے بڑھنا ہے الا تا اور حد سے نہ بڑھو ان اللہ یو شلم قدیر بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا بعض مسلمان ایسے تھے کہ وہ ایک دن اپنے گھر میں جمع ہوئے اور انہوں نے یہ نیت کی کہ ہم اپنی بیویوں کو طلاق دے دیں گے اور اپنی وراثت ورثا میں تقسیم کر دیں گے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہم جنگلوں میں چلے جائیں گے کسی نے کہا میں پوری رات کبھی نہیں سو گا کسی نے کہا کہ کبھی میں سائے میں نہیں بیٹھوں گا کسی نے کہا کہ میں اچھا لباس کبھی نہیں پہنوں گا ان تمام چیزوں کو ہم اپنے اوپر حرام تصور کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت موجود نہ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کو غیب کا علم دینے والا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور دروازے پہ دستک دی انہوں نے دروازہ کھولا تو آپ نے فرمایا کہ تم کیسی نیتیں کر رہے ہو اور کیسے عہد کر رہے ہو تم سے زیادہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں میں رات کو جاگتا بھی ہوں اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں میں قصبے معاش بھی کرتا ہوں کھانا بھی کھاتا ہوں اور روزے بھی رکھتا ہوں مراد یہ ہے کہ ہمارے اسلام میں رہبانیت کا تصور نہیں ہے کہ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر حقوق العباد ادا نہ کریں اور جنگلوں میں نکل جائیں بلکہ اسلام میں یہ ہے کہ بیوی کے حقوق بھی دینے ہیں بچوں کے حقوق بھی دینے ہیں ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں رزق حلال بھی کمانا ہے اور اس کے باوجود ان دنیاوی جمیلوں میں رہ کر توجہ صرف اللہ کی طرف رکھنی ہے یہ اسلام کی روحانیت ہے اس پر یادگری میں نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں حلال چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو حد سے نہ بڑھو بے شک اللہ تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا وہ کلو اور کھاؤ ماں راضا خاکوم تو ان پاکیزہ چیزوں سے جو روزی حلال طیب اللہ نے تمہیں دی اس میں سکھاؤ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اچھا کھانا کھاتا ہے اور اچھا لباس پہنتا ہے اچھی رہائش اختیار کرتا ہے اچھی سواری استعمال کرتا ہے لیکن وہ شریعت کی نافرمانی فرمانی نہیں کرتا شریعت کے حدود میں رہ کر یہ سارے کام کرتا ہے اور اس کے دل میں غرور اور تکبر نہیں تو آپ نے فرمایا وہ اللہ سے محبت کرنے والا ہے اور اللہ تعالی اس سے محبت فرمانے والا ہے اچھی سواری یا اچھا لباس پہننا کوئی حرام نہیں ہے بس بات ہے غرور نہ ہو تکبر نہ ہو حلال ذریعے سے حاصل کرے اور شریعت کے حدود میں رہ کر یہ تمام معاملات کرے متقول اور اللہ سے ڈرو الَّذِي ان بِهِ بھی مؤمنون اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو لوگ قسم کھا لیتے اور بس اوقات قسم کھانے میں وہ غلطی کر جاتے مثلا مثال کے طور پر ان مسلمانوں کی مثال لے لیجئے جن کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ انہوں نے قسمیں کھا لیں کہ ہم جنگلوں میں نکل جائیں گے رات کو سوئیں گے نہیں سائے میں نہیں بیٹھیں گے کئی کئی دنوں تک کھانا نہیں کھائیں گے درخت کے پتے کھائیں گے اس طرح کہ انہوں نے قسمیں کھا لیں تو اب شریعت نے یہ اصول بیان کیا کہ قسم اگر کھا جائے تو کس صورت میں توڑنا جائز ہے اور کس صورت میں توڑنا ناجائز ہے اور جب قسم کو توڑیں گے تو اس کا کفارہ کیا دینا ہوگا تو قاعدہ یاد رکھیں کہ قسم کی دو قسمیں ہیں ایک قسم تو یہ ہے کہ مستقبل فیوچر کی قسم کھائی جائے مثلا کوئی شخص یہ کہتا ہے خدا کی قسم میں سیب نہیں کھاؤں گا تو یہ فیوچر مستقبل کی قسم ہے اس میں کفارہ ہوتا ہے اگر سیب کھا لے گا تو اسے کفارہ ادا کرنا ہوگا اور قسم کی دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مستقبل کی قسم نہ ہو بلکہ ماضی کے متعلق ہو یا حال کے متعلق ہو پسند کسی نے پوچھا کیا تم نے کل سیف کھایا تھا تو وہ کہے خدا کی قسم میں نے یہ چیز نہیں کھائی چاہے مذاق میں کہے چاہے وہ وضاحت کے لیے کہے اور حال کی قسم سے مراد یہ ہے کہ کیا تمہارے پاس سو روپے ہیں تو اس نے کہا خدا کی قسم میرے پاس سو روپے تو کیا کچھ بھی نہیں ہے تو یہ حال کی قسم ہے اس طرح قسم کی دو صورتیں ہو گئی ایک صورت وہ ہے جو مستقبل کی قسم ہو وہ قسم اگر توڑ دے تو اس پر کفارا ہے اور دوسری وہ قسم ہے جو مستقبل کی قسم نہیں ماضی کی قسم ہے یا حال کی قسم ہے تو اس پر کفارا نہیں ہوتا مگر سوال یہ ہے گنا بھی ہے یا نہیں تو اس کے بارے میں یاد رکھیں کہ جان بوجھ کر ماضی یا حال کی پاس کی یا پرزنٹ کی قسم جھوٹی کھائی جان بوجھ کر تو گنا ہوگا اور اگر انجان میں غلطی ہو گئی تو اس پر گنا بھی نہیں مثلا کسی نے کہا کہ کل تمہاری ملاقات فلاں سے ہوئی تھی اس نے کہا فلاں کی قسم فلاں سے میری ملاقات کل نہیں ہوئی پھر تھوڑی دیر کے بعد اسے یاد آیا کہ میری تو غلطی ہو گئی مجھے یاد نہ رہا وہ راستے میں مجھے نظر تو آیا تھا اور چلتے چلتے سلام دعا تو ہو گیا تھا تو اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جب اس نے قسم کھائی تھی اس وقت تو اسے پکا یقین تھا کہ میں سچ بول رہا ہوں اور میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تو اس قسم پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ غلطی معاف ہے لیکن کوئی ماضی کی یا حال کی قسم کھائے اور قسم کھاتے وقت اسے معلوم ہو کہ میں جھوٹی قسم کھا رہا ہوں تو یہ حرام گناہ اور جہنم میں لے جانے والا کام مثلا کوئی گاہک آتا ہے اور دکاندار سے کہتا ہے کہ یہ چیز مجھے آپ سو روپے کی دے دیں دکاندار کہتا ہے یہ تو ڈیڑھ سو روپے کی میں بیچ رہا ہوں اور خدا کی قسم میں نے اسے ایک سو تیس روپے کی تو خود خریدی ہے اور یہ جھوٹ بول رہا ہے اس نے اسی روپے کی خریدی ہے اور اس نے جھوٹ کہا تو ہے تو ماضی کی قسم وہ کہہ رہا ہے خدا کی قسم میں نے اس کو 130 روپے میں خریدا ہے تو یہ جھوٹی قسم ہے جو جان بوجھ کے جھوٹ بول رہا ہے اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ کاروباری معاملات میں کوئی سچی قسم کھائے تو وہ بھی برکت کو ختم کر دیتی ہے تو جھوٹی قسم کا کیا عالم ہوگا تو قسم اللہ کے نام کو ذکر کرنا ہے تو اللہ کے نام کا ذکر کر کے ہم ان کاروباری معاملات میں بار بار قسم جو کھاتے ہیں انہیں اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ سچی قسم بھی جو بار بار کھائے اس سے بھی کاروبار میں برکت اٹھ جاتی ہے تو جو جھوٹی قسمیں کھائے گا اور پھر وہ کہے کہ تنگستی نہیں جاتی بیماریاں نہیں جاتی تو اسے سوچنا چاہیے قسم کے مسائل بیان ہوئے اشاد فرمایا لا کم اللہ تعالیٰ تمہاری لو قسموں کے بارے میں تمہاری گرفت نہیں فرمائے گا لو قسم کونچی ہے ابھی ذکر کیا کہ ماضی یا حال کے متعلق قسم ہو اور وہ خیال کر رہا ہو کہ میں سچ بول رہا ہوں بعد میں خیال آئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی میری توجہ نہ رہی تو اس قسم پر نہ کفارہ ہے نہ گناہ ہے ہاں اللہ تعالیٰ ان قسموں پر تمہاری گرفت فرمائے گا جو تم نے جان بوجھ کر کھائی ہیں اب جان بوجھ کر کھانے والی قسموں کی دو صورتیں ہیں یا تو اس نے ماضی یا حال کی قسم کھائی تو اس صورت میں کفارہ تو نہیں مگر جھوٹی قسم کھانے کا جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھانے کا گناہ ہوگا اور یہ بھی جہنم میں لے جانے والا کام ہے اور دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے مستقبل کی قسم کھائی اور پھر اس قسم کو پورا نہ کیا توڑ دیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا مثلا اس نے کہا تھا کہ خدا کی قسم میں فلاں سے بات نہیں کروں گا اور اب فلاں سے بات کر لی تو کفارہ دینا ہوگا لیکن شریک سے یاد رکھیں کہ بعض صورتوں میں قسم کو توڑنا پڑتا ہے مثلا کوئی یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں نیکی نہیں کروں گا فلاں اپنے رشتہ دار سے گفتگو نہیں کروں گا یا وہ یہ قسم کھا لے کہ میں فلاں پر احسان نہیں کروں گا تو ان قسموں کو توڑ دیا جائے احسان کیا جائے نیکی کی جائے رشتہ دار سے بات چیت کی جائے اس کے حقوق ادا کیے جائیں اور پھر قسم کا کفارہ دے دیا جائے یہ درست نہیں کہ قسم کھالی جائے اور کہا جائے ہم تو مجبور ہیں ہم نے تو قسم کھالی تو ایسے موقع پر قسم کا توڑنا ہوگا اور اگر کسی نے کسم کھالی فرائض کی مثلاً نوز بلّہ نظار خدا کی قسم میں کبھی نماز نہیں پڑھوں گا تو اس کا کفارہ بھی دینا ہوگا اور نماز پڑھنا بھی فرض ہے نماز پڑھنی ہوگی اور قسم کا کفارہ دینا ہوگا اور توبہ بھی کرنی ہوگی کہ ایسی قسم کھانا حرام ہے اشاد فرمایا فکار قسم کا کفارہ یہ ہے کہ جو تم کھانا اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو اوسطن ایسا ہی کھانا دس غریبوں کو کھلاؤ دس غریب سے مراد مسکین سے مراد وہ غریب ہے کہ جو زکوات لینے کے مستحق ہوں انہیں صبح بھی کھلایا جائے اور شام کو بھی کھلایا جائے دس کی تعداد کا پورا کرنا ضروری ہے جنہیں صبح کھلایا انہیں کو شام کو کھلانا ضروری ہے صبح دس الگ تھے شام کو دس الگ تھے تو کفار آدھا نہ ہوگا دس فقیروں کو فقیر سے مراد یہ بھیک مانگنے والے نہیں فقیر سے مراد یہاں پر وہ ہیں جو واقعی زکوۃ کے مستحق ہوں انہیں صبح و شام قسم کے کفارے میں کھانا کھلانا ہوگا اور اگر کوئی شخص کھانا نہ کھلا سکتا ہو تو علماء اور مفسرین نے ایک صورت یہ بھی بیان کی کہ وہ کھانے کی رقم دس غریبوں کو دے دے اب کھانے کی رقم کی کم از کم مقدار کیا ہے تو فرمائیں کہ دو کلو اور چھٹانگ آٹا دو کلو اور پچاس گرام آٹا جس قیمت کا آتا ہے اسی کا ہم سب فطر ادا کرتے ہیں وہ رقم دس مسکینوں میں تقسیم کی جائے یعنی فی زمانہ چالیس چالیس روپے دس مسکینوں کو دے دیے جائیں تو یہ چار سو روپئے اس طرح تقسیم ہوں گے اور قسم کا کفارہ ادا ہو جائے تو یوں سمجھیے کہ قسم کے کفارے میں ہر غریب کو صدقہ فطر کی رقم دینی ہے اگر قسم کا کفارہ ادا کرنا ہے اس میں بھی ضروری یہ ہے کہ دس مسکینوں غریبوں کو دیا جائے اگر ایک ہی دن ایک ہی آدمی کو چار سو روپئے دے دیے تو کفارہ ادا نہیں ہوگا دس غریبوں کو چالیس چالیس روپے یا سط کے فطر کی رقم جو بھی بنے وہ دینی ہوگی یہاں پر یہ ارض کر دوں کہ کھانے میں تو صبح و شام دینا ضروری ہے اور رقم دیں گے تو چالیس روپے یا جو بھی صدقہ فطر کی رقم وہ کافی ہے ڈبل دینے کی حاجت نہیں ہے اس سے زیادہ دینا چاہے تو اس کی مرضی ہے او کس وطوں اگر اس طرح قسم کا کفار ادا نہیں کر سکتا تو اس طرح بھی کر سکتا ہے کہ دس زکوۃ کے مستحق لوگوں کو پہننے کے لیے کپڑا دے دے ان کو جوڑی دے یہ بھی قسم کا کفارہ ہے او تحریرا خبا یا ایک غلام آزاد کر دے جس کے پاس غلام بھی نہ ہو جس کے پاس دس جوڑیاں بھی نہ ہوں کہ وہ دے سکے جس کے پاس دس مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے رقم بھی نہ ہو یا دس صدقہ فطر کے برابر رقم نہ ہو اب وہ قسم کا کفارہ کیسے ادا کرے فمل فسیام فلاطتی ایام اور جو ان چیزوں کے ذریعے کفارہ ادا نہ کر سکے اس پر لازم ہے کہ وہ قسم کے کفارے میں تین دن کا روزہ رکھے اور یہ روزے مسلسل رکھنے ہوں گے تینوں دن ایک ساتھ روزے رکھنے ہوں گے اب ان آیات سے ہمیں دو باتیں یاد رکھنی ہیں ایک تو یہ کہ روزے رکھنا قسم کے کفارے میں اسی کو جائز ہے کہ جو باقی چیزوں میں سے کوئی چیز ادا نہ کر سکتا ہو جس میں یہ طاقت نہ ہو وہ روزے کے ذریعے قسم کا کفارہ ادا کرے گی دوسری بات یہ یاد رکھنی ہے کہ ہمیں غور کرنا ہے کئی مواقع پر ہم فیوچر کی قسمیں کھا چکے اور توڑ بھی چکے اگر ہم نے آج تک کفارہ نہیں دیا تو اندازہ کر کے اندازن یہ دیکھنا ہوگا اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ اندازہ ہم نے دس قسمیں توڑی ہوں گی کہ سو توڑی ہوں گی کہ ہزار توڑی ہوں گی تو جتنی مستقبل کی قسمیں کھائیں اور پھر انہیں پورا نہ کر سکے اور توڑ بیٹھے تو ہمیں ان کا کفارہ ادا کرنا لازمی ہے اگر نہیں کریں گے تو یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے زالی کا کفارتو ایمان کم اینا حلفتم. یہ قسم کا کفارہ ہے جب تم قسم کھالو اور توڑ دو تو اس کا کفارہ ادا کرو واحف ایمان اپنی قسموں کی حفاظت کرو پہلے تو کوشش یہی ہو کہ قسم نہ کھائی جائے پھر اگر قسم کھالی تو پھر یہ کوشش ہو کہ قسم نہ ٹوٹے اور پھر قسم اگر ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ دینا ہے لیکن میں نے ابھی عرض کیا کہ بعض صورتوں میں قسم توڑنا لازمی ہوگا جیسے اس کی مثال نماز کی دی کہ کہا خدا کی قسم کبھی میں نماز نہیں پڑھوں گا نوزال تو نماز پڑھنی ہوگی اور کفارہ دینا ہوگا اور اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر معافی مانگنی ہوگی کہ اس نے ایک بالکل ہی غلط بات کی قسم کھائی اشاد فرمائے کذا لکا اسی طرح يبين الله لكم اللہ تمہیں واضح بیان فرماتا ہے آیاتی ہی اپنی آیتیں <تصفحان> لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو اور اللہ کی فرمبرداری کرو یا ایو ارین امن ایمان والوں ان خمر ول مسرو ول خمر شراب میسر جوا انصاب بت ازلام قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال نکالنا رج من عمل الشیطان شیطانی عمل کی گندگی ہے فج پس بو تم اس سے بچو لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ یہ آئے کریمہ مجب نازل ہوئی اور منادین مدین منورہ میں اس آیت کریما کی تلاوت کی تو اس وقت شراب حلال تھی مسلمانوں میں سے کوئی شراب پی رہا تھا کسی کے ہاتھ میں پیالہ تھا کوئی شراب انڈیل رہا تھا کسی نے پیالے کو منہ پہ لگایا تھا کسی کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا کوئی شراب بنا رہا تھا کوئی شراب کے مٹکے میں شراب ڈال رہا تھا اور مدین منورہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ یہ آیت مدینے میں گلی گلی جا کر بلند آواز سے تلاوت کرو اور لوگوں کو بتاؤ یہ حکم آیا ہے پھر کیا ہوا مزید آیات سماعت کرنے اور پھر صحابہ کرام اور مسلمانوں کے جذبات دیکھیں انما يريد ان نما یریدوان والبغضاء الداوت الخمر ولم شیطان یہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان عداوت دشمنی اور بغض کو رکھ دے نفرت کو پیدا کر دے وہ کم انکر اللہ شراب اور جوئے کے ذریعے شیطان تمہیں اللہ کے ذکر سے روکنا چاہتا ہے وہ آنے اور تمہیں نماز سے روکنا چاہتا ہے فہل ان تم پس بس کیا تم باز آ گئے یہاں تک منادی آیت کو پڑتا اور مسلمانوں کے جذبات یہ تھے کہ وہ گھروں سے باہر آ گئے شراب کے مٹکے توڑ دیے گئے جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا اس نے پیالہ پھینک دیا یہاں تک کہ جس کے منہ میں شراب کا گھونٹ تھا اس نے اندر داخل کرنے کے بجائے باہر اگل دیا اور مدینہ منورہ میں شراب کی نہریں جاری ہو گئیں اور مسلمان اللہ کے خوف سے لرستے ہوئے گھروں سے باہر نکل گئے اور ہر ایک کی زبان پر یہی تھا اے اللہ ہم باز آ گئے اے اللہ ہم باز آ گئے, باز آ گئے تو یہ ایمانی جذبہ تھا کہ وہ قرآن سنتے تھے عمل کرتے تھے اب یہاں صحابہ کرام نے مسلمانوں نے یہ نہیں کہا کہ صدیوں سے شراب ہمارے خاندانوں میں رائج ہے ہم بچپن سے شراب پیتے آئے ہیں یکدم یہ نشہ کیسے چھوٹے گا بس وہ دن آخری دن تھا اس کے بعد انہوں نے کبھی شراب نہ پی اور مدینے میں شراب کا وجود ہی ختم ہو گیا یہ جذبہ تھا جس نے مسلمانوں کو عروج پر پہنچایا کاش یہ جذبہ ہم میں بھی پیدا ہو جائے کہ جب ہم قرآن پاک کا حکم سنے تو فوراً دل میں نیت کر لیں کہ بس قرآن پاک کا یہ حکم سن لیا آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا اس میں جوے کا بھی ذکر ہے بتوں کا ذکر ہے اور ان آیات میں قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے فال نکالنے کو حرام قرار دیا گیا اس کی تفصیل تو ہم پہلے سن چکے صرف جوئے کے متعلق سماعت کر لیجیے کہ جوئے کی تعریف کیا ہے جوئے کی تعریف علما نے ڈیفینیشن آادیش طیبہ کی روشنی میں یہ بیان کی کہ مال کو اس طرح لگا دینا کہ اس میں نقصان کا یقینی پہلو ہو نفع کا امکان ہو لیکن نقصان کا یقینی پہلو ہو اس کی مثال یہ ہے کہ کسی نے پچیس روپے کی ٹکٹ خریدی اب دیکھیں یہ پچیس روپے تو یقیناً ضائع ہوں گے انعام ملے یا نہ ملے یہ پچیس روپے واپس نہیں ملیں گے ہاں اگر انعام نکل گیا اور ایک لاکھ روپے کا انعام نکلا ہے جو بھی انعام نکلا تو وہ انعام ملے گا تو یہ جوا ہے جو اس نے پچیس روپے اس نیت سے لگائے کہ یہ تو یقینی طور پہ ضائع ہوں گے ہو سکتا ہے اس پر جو انعام ہے ایک لاکھ روپے وہ مجھے مل جائے یا نہ بھی ملے تو یہ جوا ہے اور یہ حرام ہے آج افسوس کا مقام یہ ہے کہ اسلامی حکومت کہلانے والی حکومت جوئے اس کی اسکیموں کا اعلان کرتی رہتی ہے ہمارے ملک میں جوا بھی عام ہے اور سود بھی عام ہے اور جس قوم میں جا اور سود عام ہو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتی اسی طرح ایک کی قسم ہے موبائل میں میسج آتا ہے اور کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے کہ یہ میسج اگر آپ اس نمبر پہ میسج کریں گے تو آپ کا نمبر قرآن دازی میں اگر نکل گیا تو اتنا انعام ملے گا ورنہ یہ میسج کرنا آپ کا ضائع ہو جائے گا اب یہ میسج میں صرف دو روپے خرچ ہوتے ہوں گے یا ایک روپے خرچ ہوتا ہے لیکن یہ بھی جوا ہے یہ ایک روپیہ تو یقیناً ضائع ہو گیا اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اگر انعام نکل گیا تو وہ انعام ملے گا ورنہ نہیں ملے گا تو چاہے چارانے ہو چاہے ایک روپیہ ہو جوئے میں استعمال کرنا یہ تباہی اور بربادی ہے اس طرح اور بھی جوئے کی کئی اقسام ہے اللہ تعالی مسلمانوں کو حرام ذرائع سے محفوظ فرمائے و عتی اللہ و رسول اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو واح اور گناہوں سے بچو فعن طلع پھر اگر تم نے نافرمانی کی فعالمو تو خوب جان لو انما رسول بلاغ المبین ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تو صرف واضح پہنچا دینا ہے آپ نے پہنچا دیا اب جو عمل نہ کرے گا وہ اپنا نقصان کرے گا لئی مسلمانوں کے ذہن میں یہ سوال ہوا کہ پہلے ہم شراب پیتے رہے تو کیا وہ پچھلے زمانے میں جو شراب پی ہے اس پر ہماری پکڑ ہوگی اس پر آیت گری میں نازل ہوئی کہ جب شراب کا پینا حرام نہ تھا اور تم نے پیا تو تمہیں کوئی گناہ نہیں ہوا ہاں اب حرام ہو گیا اب کوئی پیے گا تو اب گناہ گار ہوگا مومنوں پر وہ مومن جنہوں نے اچھے اعمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں فیم تعیمو حرمت والی آیت کے نازل ہونے سے پہلے جو انہوں نے کھایا اور پیا ان پر کوئی گناہ نہیں اذا متقو جبکہ وہ متقی ہو وآمنوا اور وہ ایمان لائے وہ عامل اور اچھے عمل کریں ثم تا قو پھر وہ متقی ہوں وہ اور وہ ایمان لائے سمت تاقو پھر وہ متقی ہوں وہ اور نیکی کرنے والے ہوں واللہ اللہ یوحب المحسنی اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب تک شریعت نے کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا تھا تو اس زمانے کے مسلمانوں سے جو معاملہ سرزد ہوئے وہ معاف ہیں لیکن جب پرانے پاک نے حرام قرار دے دیا اب اس معاملے میں ملوث ہونا یہ گناہ اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے